سوال ہے کہ چودہ افراد نے یوں قربانی کی کہ دو گائیں خرید لی جو کہ چودہ حصے بندے کیونکہ گائے کے اندر سات حصے ہوتے ہیں بڑا جانور کہلاتا ہے یہ مگر طے یوں کیا کہ ہر گائے میں سب کا نصف نصف حصہ ہوگا یعنی دونوں گائے کے ساتھ ساتھ حصے ہی کیے جائیں گے مگر یہ کہ ہر شخص ہر گائے میں سے آدھا آدھا حصہ لے گا اس گائے میں سات حصے اس گائے میں سات سے چودہ افراد ہیں بھائی اس گائے کا گوشت بھی میں ٹیسٹ کر لوں اس گائے کا گوشت بھی میں ٹیسٹ کر لوں ساتھ, ساتھ اس سے ہمارے ہیں اس میں اختلاف نہیں ہیں لیکن اس طریقے سے ہیں کہ ہر گائے میں سے آدھا حصہ اس, اس میں سے میرا آدھا حصہ اس, اس, اس, اس میں سے میرا چودہ افراد نے اس طرح سے تقسیم کر لیا تو کیا یہ تقسیم درست ہوگی یا نہیں تو جناب اس میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی وجہ وجہ یہ ہے کہ بڑے جانور جو گائے اونٹ بیل وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایک جانور کے اندر سات حصے ہوتے ہیں میکسیمم سات ہیں ایسا نہیں کہ سات ہی کرنے دو بندے مل کے بھی ایک گائے کر سکتے ہیں تین بندے مل کے بھی ایک گائے کر سکتے ہیں اکیلا شخص بھی ایک گائے کر سکتا ہے اور میکسیمم جو کوانٹٹی ہے جو شروع کا کی وہ ہے سات سات افراد سے زیادہ اس میں شریک نہیں ہو سکتے لیکن اگر تین حصے بھی کیے جا رہے ہیں تین شخص بھی اس کے اندر مل رہے ہیں ایک شخص نے کہا میرے ساڑھے تین حصے دوسرے نے کہا میرے تین حصے تیسرے نے کہا میرا آدھا حصہ تو وہ جو آدھے حصے والا ہے نا اس کی قربانی نہیں ہوگی شرط یہ ہے کہ ہر شریک کی ہر شریک کا حصہ کم از کم ایک حصہ ہونا چاہیے اب یہ جو دو گائیں لیں اور چودہ افراد نے آدھے آدھے سے تقسیم کیا نا ان میں سے ہر ایک کا ہر گائے کے اندر سے ایک حصے سے کم حصہ اس نے اپنا مختص کیا اس وجہ سے چودہ کے چودہ افراد کی قربانی اگر یہ ایسی صورت اختیار کی تو اس میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی ہاں اگر کسی نے چند نے کہا کہ میں ایک ایک حصے لیتا ہوں پھر چند کہا میرا آدھا اس میں سے آدھا حص میں سے تو جس شخص کا حصہ ایک حصے سے اس نے کم مقرر کیا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی واللہ تعالی تعالیٰ عالم